آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک ایسے موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے جو بظاہر مطلب ہمارے روزمرہ کے بازار خریداری اور اشتہارات سے جڑا ہے جی بالکل لیکن درحقیقت اس کی جڑیں انسانی نفسیات ہمارے لاشعور اور اخلاقیات کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہیں بالکل تو آج کی یہ گفتگو ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پر مبنی ہے جو سید جہازیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے جس کتاب کا نام ہے ہم فکری سے ہمراہی تک اس سے لیا گیا ایک اقتباس ہے ہاں اور اس مضمون کا عنوان ہے جذبات کی منڈی یا اخلاق کی میزان صحیح اس جائزے کا بنیادی مقصد جدید مارکیٹنگ کی نفسیات کا ایک ایسا تقابلی مطالعہ کرنا ہے جو قرآن مجید روایت معصومین علیہ السلام اور شیعہ اصولی فقہ کی روشنی میں کیا گیا ہے دراصل یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی خرید رہے ہیں کیا وہ واقعی ہماری بنیادی ضرورت ہے یا کچھ اور हم, یہی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ آج کا انسان جو کچھ خرید رہا ہے چاہے وہ کوئی نیا اسمارٹ فون ہو مہنگے کپڑے ہوں یا کوئی بڑی گاڑی کیا وہ واقعی اس کی ضرورت ہے یا پھر اس کے اندر کے خوف اور عدم محض ایک کاروباری ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے بلکل. تو چلیں اس بات کی کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جدید معاشی نظام کے پسے پردہ انسانی ذہن کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس موضوع پر غور کرنا آج کے دور میں اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ مسئلہ محض چند چیزوں کی خرید و خروخ تک محدود نہیں رہا مطلب یہ اس سے کہیں آگے کی بات جی اگر ہم اس کا بغور مشاہدہ کریں تو یہ انسانیت اخلاق اور ہماری معاشرت کے ان بنیادی خود و خال سے جڑا ہے جو ہمارے روز مرہ کے رویوں کا تعین کرتے ہیں بالکل اور اسی وجہ سے ہم اس کے پیچھے چھپے ان گہرے اخلاقی سوالات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو سید جہانزیب زیب آبدی نے اپنے مضمون میں بڑی سراہت کے ساتھ اٹھائے انسان ہے. کی نفسیات اس کے جذبات اور اس کی حقیقی ضروریات کے درمیان ایک بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے پیسہ ہی ہے اور جب اس لکیر کو محض اپنا منافع کئی بنا بڑھانے کے لیے عبور کیا جاتا ہے تو پھر معاشرے کا پورا اخلاقی توازن بگڑنے لگتا ہے انسان ایک خریدار کے روپ میں دراصل اپنا سکون بیچنا شروع کر دیتا ہے hmm. اس جدید مارکیٹ نے انسان کا جو تصور قائم کر رکھا ہے وہ واقعی حیران کن اور کسی حد تک خوفناک بھی ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ جدید مارکیٹنگ کے اصولوں کو اگر ہم روزمرہ کی زندگی پر لاگو کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ انسان کو, کو کوئی زی شعور فیصلہ کرنے والی ہستی ماننے کے بجائے محض ایک جذباتی مشین سمجھتی ہے ایک ایسی مشین جس کے اندر خوف لالچ اور خواہشات کے کچھ مخصوص بٹن نصب ہیں ہاں مارکیٹنگ کے الگوریتم کی ساری توجہ بس اس بات پر ہوتی ہے کہ کون سا بٹن دبانے سے انسان کے اندر ایک خلا محسوس ہوگا ایک, ادم تحفظ پیدا ہوگا. اور ایک بار وہ بٹن دب جائے تو پھر انسان رات کے دو بجے بھی اپنے فون پر غیر ضروری چیزیں آرڈر کر رہا ہوتا ہے یہ تو ایک طرح سے انسان کی توہین اور اس کے شعور کی تزلیل ہے یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر اس جدید مارکیٹنگ کی سوچ کے بالکل برعکس کھڑا ہے وہ کیسے؟ دیکھیں اسلام جس انسان کو مخاطب کرتا ہے وہ کوئی بے باس جذباتی مشین یا محض ایک کنزیومر نہیں ہے بلکہ وہ ایک باشہور صاحب ارادہ مکلف اور سب سے بڑھ کر اللہ کا عبد اور زمین پر خلیفہ اللہ ہے مطلب اس کا ایک خاص مقام ہے لیکن کیا قرآن انسان کی نفسیات یا اس کے خوف اور خواہشات کا انکار کرتا ہے نہیں بالکل نہیں یہ تمام جذبات تو انسانی فطرت کا حصہ ہیں قرآن ان کا انکار نہیں کرتا فرق اس مقام پر آتا ہے کہ قرآن یہ شرط عائد کرتا ہے کہ ان جذبات کی رہنمائی محض ہرس لالچ اور کارپوریٹ دھوکے کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے تو پھر کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے وہی اور عقل کو ان جذبات کا راستہ متعین کرنا چاہیے جب کوئی خواہش بے لگام ہو کر عقل اور وہی کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ قرآن کی روح سے ہوا بن جاتی ہے hmm. اور یہ وہی ہوا ہے جو انسان کو بھٹکا دیتی ہے بالکل لہٰذا وہ اشتہارات جو انسان کی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے اس کی حوص اور اس بے لگام ہوا کو بڑھاتے ہیں وہ دراصل اسے فطرت کے اس توازن سے ہٹا دیتے ہیں جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اس وضاحت سے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا تجارت کرنا یا منافع کمانا بذات خود کوئی منفی عمل ہے کیونکہ اسلام تو تجارت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تجارت اور منافع کمانا یقیناً کوئی بری چیز نہیں ہے روایات معصومین علیہ السلام میں اسے کبھی بھی محض منافع کمانے کا ایک بے رحم کھیل نہیں سمجھا گیا ہاں اس تحریر میں بھی فقہ اور احادیث کے حوالے سے کافی تفصیلی بحث موجود ہے جی اسے باقاعدہ ایک اعلیٰ اخلاقی عمل کا درجہ دیا گیا ہے مثال کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں ایک سچے اور ایماندار تاجر کا ذکر ہے جس میں ان کے مقام کے بارے میں بتایا گیا ہے جی انہیں قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہونے کی بشارت دی گئی ہے سبحان اللہ یہ تو بہت بڑا درجہ ہے ہاں مگر ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ یہ عظیم مقام ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے جو محض ایک دکان یا آج کے دور میں کوئی آن لائن سٹور کھول کر بیٹھ جائے تو پھر یہ درجہ کن کے لیے مخصوص ہے صرف ان تاجروں کے لیے جو امانت سچائی اور خیر خواہی کو اپنا اصولی شعار بنائیں یعنی تاجر کا فرض ہے کہ وہ خریدار کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے ظاہر ہے کوئی باشعور انسان یہ پسند نہیں کرے گا کہ کوئی دوسرا اس کی ذہنی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے یا انہیں جان بوجھ کر بڑھا چڑھا کر پیش کرے بالکل صحیح بات ہے یہ بڑی دلچسپ نشاندہی ہے لیکن اگر ہم اسی بات کو شیعہ اصولی فقہ کے اصولوں کی روشنی میں پرکھیں تو فقہی اعتبار سے اس ساری صورتحال کا کیا مطلب بنتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ آج کل تو بظاہر خریدار اپنی پوری مرضی سے پیسے دے کر چیز خرید رہا ہوتا ہے کوئی کسی کے سر پر بندوق تو نہیں رکھتا فقہ کا یہی وہ باریک پہلو ہے جو جدید معاشی نظام کے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہے شیعہ اصولی فقہ میں کسی بھی تجارتی معاملے کی درستگی کا دارو مدار صرف اور صرف خریدار اور بیچنے والے کی ظاہری رضامندی پر نہیں ہوتا اچھا تو پھر اور کس چیز پر ہوتا ہے اس میں فریقین کا حقیقی علم اور بیچنے والے کی نیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے اگر بیچنے والا خریدار کے ذہن میں کسی قسم کی غلط فہمی پیدا کر کے اسے کوئی چیز بیچ رہا ہے یا اس کی نفسیات سے کھیل کر بیچ رہا ہے جی تو فکے اصطلاح میں اسے کوئی سمارٹ بزنس یا کاروباری چالاکی قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ سریحن غرر اور تدلیس کے زمرے میں آتا ہے غرر اور تدلیس یہ ذرا بھاری علمی اصطلاحات ہیں اگر ہم انہیں آج کی جدید مارکیٹنگ یا آن لائن شاپنگ کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا یہ وہ پوشیدہ شرائط ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی ہاں یہ بھی تدلیس کی ایک شکل ہے یا پھر وہ ایپس جو مسلسل یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ جلدی کریں صرف دو آئٹم باقی رہ گئے ہیں تاکہ انسان سوچنے سمجھنے کے بجائے فورن خریداری کر لے یہ بہت ہی برمحل مثالیں ہیں جدید مارکیٹنگ کا ایک بڑا ہتھیار جسے فومو یعنی پیچھے رہ جانے کا خوف کہا جاتا ہے در اصل اسی غرر اور تدلیس کی ایک جدید نفسیاتی شکل ہے مطلب ایک لمیٹڈ ٹائم آفر انسان کے اندر ایک جھوٹی ایمرجنسی پیدا کر دیتی ہے بالکل اس کی وجہ سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ جلد بازی میں وہ چیز خرید لیتا ہے جس کی اسے شاید ضرورت ہی نہ تھی اور اسلام کا تصور دیانتداری اور حقیقی علم بالکل اس جلد بازی اور خوف کی جڑ کاٹ دیتا ہے جی فکا یہ کہتی ہے کہ خریدار کو مکمل واضح اور بغیر کسی نفسیاتی دباؤ کے فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے اس بات کو مزید ایک عام فہم مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کر کسی صحت مند معاشرے میں ایک معمولی سی بیماری کا خوف اس حد تک پھیلا دے کہ لوگ ڈر کے مارے اس کے کلینک کے باہر قطاریں لگا لیں صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی دوائیاں فروخت کر سکے جی ظاہری طور پر تو لوگ اپنی مرضی سے دوائی خرید رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی رضامندی خوف کے سائے تلے لی گئی ہے یہ ایک بہترین تشبیح ہے یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اس تحریر میں معاشرے کے مخصوص رشتوں اور طبقات کے استحصال کی بڑی چونکا دینے والی مثالیں دی گئی ہیں جی خاص طور پر خواتین اور مردوں کی نفسیات کا جس منظم انداز میں استحصال کیا جاتا ہے وہ واقعی ایک لمحے فکریہ ہے خواتین کی نفسیات کے ساتھ یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے जदीद मार्केटिंग अक्सर ख़वात के अंदर उनके अपने फितरी वजूद और ज़ाहरी शक्लोसूरत के हवाले से एक गहरा अदम इतमान पैदा करती है मतलब इश्हारा और सोशल मीडिया फ़िल्टर्स के जरिए एक ऐसा मसनू मैार बना दिया गया है जिसे कोई हकीकी इंसान छू ही नहीं सकता बिल्कुल उन्हें यह बावर कराया जाता है कि वो जैसी हैं वो काफ़ी नहीं हैं اور پھر اسی احساس کمتری کی بنیاد پر انہیں قبولیت اور خوبصورتی کے مہنگے اور غیر حقیقی معیار بیچے جاتے ہیں جبکہ اسلام اس کے بالکل برعکس انسان کی عزت اور وقار کو اللہ کی عطا قرار دیتا ہے جی جو کسی ظاہری شکل رنگ گورا کرنے والی کریموں یا کسی خاص برانڈ کے استعمال کا محتاج نہیں ہے اور اگر مردوں کی نفسیات کو دیکھا جائے تو مارکیٹنگ ان کی انا طاقت کے احساس اور ان کے اندر برتری کی خواہش کو بھڑکاتی ہے انہیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ فلاں مہنگی گھڑی یا فلاں لگژری گاڑی کے بغیر ان کا سماجی رتبہ کچھ نہیں ہے اور یہی وہ کبر اور حب دنیا ہے جسے روایات معصومین میں انسان کے روحانی زوال کی اصل جڑ قرار دیا گیا ہے یہ زاویہ واقعی انسان کو اپنے انتخاب پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے لیکن بات صرف مرد اور عورت کی حد تک نہیں رکتی ہاں بلکہ یہ تجارتی نظام ان پاکیزہ رشتوں کو بھی نہیں بخشتا جن کی بنیاد خالص محبت پر رکھی گئی ہے سننے والوں کے لیے یہ جاننا حیران کن ہوگا کہ کس طرح والدین اور بچوں کے رشتے کو بھی ایک منڈی میں تبدیل کر دیا گیا ہے والدین اور بچوں کا رشتہ وہ مقام ہے جہاں اس نفسیاتی کھیل کی بدترین شکل نظر آتی ہے ہر والدین کے دل میں اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے ایک فطری فکر ہوتی ہے اور Marketing اس فکر کو ایک شدید قسم کے خوف اور استراب میں بدل دیتی ہے ذرا ان اشتہارات کو ذہن میں لائیں جہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر ایک ماں نے اپنے بچے کو کوئی خاص برانڈ کا دودھ یا سپلیمنٹ نہیں پلایا تو وہ بچہ کلاس میں پیچھے رہ جائے گا یا اس کی نوشونما رک جائے گی والدین کو مسلسل یہ احساس جرم دلایا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ مہنگی چیزیں نہیں خرید رہے تو شاید وہ اچھے والدین ہی نہیں ہیں اور یہ طریقہ کار سریحن قرآن کے اس اصول کے خلاف ہے جسے اطمینان قلب کہا جاتا ہے اسلام والدین کو اولاد کی بہترین اخلاقی تربیت کی ذمہ داری دیتا ہے لیکن انہیں بلا وجہ کے استراب اور مادی دوڑ کا شکار نہیں کرتا اور دوسری طرف بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اور بھی تشویشناک ہے بچوں کو ویڈیو گیمز اور اشتہارات کے ذریعے ایک ایسی فینٹسی کی دنیا کا عادی بنایا جا رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بالکل اسلام کی نظر میں بچے کی تربیت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اسے آہستہ آہستہ بتدریج زمینی حقائق اور اعلیٰ اخلاق سے جوڑا جائے نہ کہ اسے زندگی بھر کے لیے محض اپنی بے لگام خواہقات کی دنیا کا قیدی بنا دیا جائے یہاں سے ایک اور پرت کھلتی ہے کہ کس طرح مارکیٹنگ نے معاشرے کے ہر طبقے کو اس کی کمزوری کے مطابق نشانہ بنایا ہوا ہے جیسے امیر اور غریب طبقے معاشی طبقات کی بنیاد پر کھیلا جانے والا یہ کھیل اسلامی عدل کے تصور کے بالکل منافی ہے امیر طبقے کو مسلسل یہ خوف پیچھا جاتا ہے کہ ان کا مال ان سے چھن جائے گا تو طرح طرح کی انشورنس پالیسیاں اور سیکیورٹی سسٹمز اسی خوف کی بنیاد پر بکتے ہیں جی یہ خوف انہیں اپنے مال کو جمع رکھنے اور مزید کے لالچ میں مبتلا رکھتا ہے اسلام کی روس یہ عمل توکل کے قرآنی تصور کے خلاف ہے جس میں سکھایا گیا ہے کہ محنت کریں لیکن رسک کے لیے بھروسہ اللہ پر ہو اور دوسری طرف غریبوں کو مارکیٹ کیسے استعمال کرتی ہے انہیں محنت کنات اور صبر کا درس دینے کے بجائے راتوں رات امیر ہونے کے جھوٹے خواب انامی اسکیمیں اور شارٹ کٹس بیچے جاتے ہیں جسے شریعت کی زبان میں غرور باطل کہا جاتا ہے ہاں یہ کوئی امید کی کرن نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا سراب ہے جو غریب انسان کو اندھیروں میں مزید دھکیل دیتا ہے اسلام میں ایسا دھوکہ سری حرام ہے اور اگر عمر کے مختلف حصوں کی بات کی جائے تو صورت حال مزید واضح ہوتی ہے جیسے بڑھاپا اور جوانی اسلام میں عمر رسیدہ ہونے کو ایک خاص وقار مانا جاتا ہے حکمت مانا جاتا ہے اسے لیکن آج کے اشتہارات دیکھ کر لگتا ہے جیسے سفید بال ہونا یا چہرے پر جھریاں آنا کوئی غیر قانونی عمل بن گیا ہے بڑھاپے کو ایک ایسی بیماری بنا کر پیش کر دیا گیا ہے جسے ہر قیمت پر ہر مہنگی کریم لگا کر چھپانا ضروری ہے جب بڑھاپے کو ایک ایب بنا دیا جائے تو انسان اپنی فطری عمر سے خوف زدہ ہونے لگتا ہے وہ اپنے آپ سے بھاگنے لگتا ہے اور یہ اسلامی تصور حیات سے مکمل بغاوت ہے اور نوجوان نسل ان کے اندر ایک جنونیت پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں ہجوم سے منفرد نظر آنا ہے ان کے لیے معاشرے میں اپنی قدر منوانے کا معیار ان کا خریدا ہوا کوئی برانڈ یا مہنگے جوتے بن چکا ہے جب کہ اسلام میں ایک انسان کی قدر و قیمت کا معیار اس کا تقویٰ اور کردار ہے ظاہری نمود و نمائش نہیں یہ تمام پہلو ذہن کے دریچے کھولنے والے ہیں اس مضمون میں استحصال کی ایک اور جہد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جسے ہم غیر محسوس استحصال کہہ سکتے ہیں غیر محسوس استحصال مطلب جیسے انسان کی تنہائی بیماری یا وقت کا استحصال اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ استحصال کی سب سے زیادہ بھیانک شکل ہے آج کی ڈیجیٹل دور میں انسان جتنا تنہا ہے شاید انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا اور مارکیٹ اس تنہائی کا علاج حقیقی رشتوں یا سلا رحمی سے کرنے کے بجائے تنہا افراد کو مصنوعی رابطے اور سوشل میڈیا کے لائکس بیچ رہی ہے بالکل یہ چیزیں وقتی طور پر دماغ کو خوشی دیتی ہیں لیکن انسان کی فطری حاجت پوری نہیں کرتی بیماری کے معاملے میں دیکھیں تو بیمار انسان کو حقیقی شفا دینے کے بجائے جادوئی مؤزوں کے خواب بیچے جاتے ہیں اور صحت مند لوگوں میں مستقبل کی نامعلوم بیماریوں کا خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلسل غیر ضروری ٹیسٹ کرواتے رہیں جسے اسلام میں وہم اور ایمانی کمزوری تصور کیا جاتا ہے اور وقت کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ تو آج کے دور کی سب سے بڑی سچائی ہے وقت تو آج کل واقعی ایک ایسی کرنسی بن چکا ہے جسے بس بچانا ہے یا بیچ دینا ہے حالانکہ اسلام میں وقت ایک امانت ہے وقت کے بارے میں انسان سے باقاعدہ جواب تل ہوگی جب زندگی کا سارا مقصد صرف نئی سہولتیں تلاش کرنا اور وقت بچا کر مزید پیسہ کمانا بن جائے تو علم حاصل کرنے یا عبادت کے لیے کوئی وقت ہی نہیں بچتا اور اس سارے کھیل کی سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کے دور میں عقائد اور دین کو بھی ایک کارپوریٹ پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے वो रूहानी इतमान जिसके लिए इंसान को अपने नफ्स का मुजाहिदा करना पड़ता है उसे अब मुख्तलिफ वी आई पैकेजेस पुरकशिश लेबल्स और शॉर्टकट्स के साथ बेचा जा रहा है लोग समझते हैं कि शायद पैसे देकर रूहानियत खरीदी जा सकती है जबकि कुरान मजीद तो डीन को जिक्र और एक नूर करार देता है जो इंसान के दिल में अपने अमल और नीयत से उतरता है मार्केट से नहीं खरीदा जाता तो इस सबका असल मतलब क्या है ہم نے انسانی نفسیات معاشرت طبقات اور دین تک ہر پہلو کا جائزہ لے لیا ہے اگر اس تمام بحث کا ایک ختمی موازنہ کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے اس ساری طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات کا علم یا یہ جاننا کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے علم کبھی برا نہیں ہوتا لیکن اس علم کا استعمال کرتے ہوئے انسان کے اندرونی زخموں کو جان بوجھ کر کریدنا اور اس کے عدم تحفظ کا معاشی استحصال کرنا سراسر مکاری ہے بالکل ایک حقیقی اسلامی معیشت کا بنیادی مقصد ضرورت مند کو کوئی حل فراہم کرنا ہوتا ہے جبکہ جدید نفسیاتی مارکیٹنگ پہلے ایک مصنوعی مسئلہ گھڑتی ہے انسان کے اندر ایک کمی کا خوف پیدا کرتی ہے اور پھر اسی خود ساختہ مسئلے کا حل بیچ کر منافع کماتی ہے اسلام میں جائز طریقے سے منافع کمانے پر پابندی نہیں ہے لیکن کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اور خوف کو کیش کرنا اسلامی معیار پر انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے قرآنی معیار پر حقیقی فلاح وہ ہے جو تزکیہ نفس سے حاصل ہوتی ہے اس تفصیلی جائزے کے بعد یا یقیناً سوچ کا ایک نیا اور واضح زاویہ سامنے آتا ہے یہ گفتگو انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ جب بھی بازار کا رخ کیا جائے یا فون پر آن لائن شاپنگ کی ایپ کھولی جائے تو ایک لمحے کے لیے رکھ کر اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیا جائے کہ کی کیا واقعی کسی حقیقی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے یا پھر محض اپنے اندر کی کسی خوف یا معاشرے میں پیچھے رہ جانے کے ڈر کا مداوہ خریدا جا رہا ہے سننے والوں کے لیے یہ سوال ان کے معاشی رویوں کا کڑا احتساب کرنے کے لیے کافی ہے اور اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جو بظاہر اس مضمون میں براہ راست موجود نہیں لیکن اس نظریے کو ایک وسیع کینوس پر پیش کرتا ہے ذرا تصور کریں اگر کل پوری دنیا کے انسان روحانی اور نفسیاتی طور پر مکمل مطمئن ہو جائیں ان کے اندر سے تمام غیر ضروری خوف دکھاوے کی ہوس اور احساسِ کمتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو کیا انسانوں کے اس خوف اور عدم تحفظ کی بنیاد پر کھڑی یہ کھربوں ڈالر کی عالمی منڈی ایک دن بھی اپنی بقا قائم رکھ سکے گی بالکل یہی سوچنے کی بات ہے یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور موجودہ کارپوریٹ نظام کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے اس انتہائی گہری اور فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کا اختتام کرتے ہیں امید ہے کہ اس گفتگو نے خریداری جیسے عام عمل کو ایک بلند اخلاقی معیار پر پرکھنے کے لیے ایک نئی بصیرت فراہم کی ہوگی